بسم اللہ الرحمٰن الرحیم حمد وسلام اما بعد سامعین و ناظرین حضرات السلام علیکم آج کی اس نشست میں اس مجلس میں ہمارا موضوع ہے آیت تتہیر کی غلط مطالب سے تتہیر یعنی جو لوگ آیت تحہیر کے غلط مطلب اور معنی مطلب مطلب مطلب بیان, بیان کرتے ہیں ان کا رد, رد کر کے اس آیت, آیت مبارک, مبارک, مبارک, مبارک کو محفوظ, مبارک محفوظ کرنا ہے تاکہ لوگ گمراہ کن بیانات کو سن کر گمراہ نہ ہو اس سلسلے کی ابتدا میں سب سے پہلے آیت تت ہیر پر لغوی بحث ہوگی پھر بلاغت کی بحث ہوگی انشاءاللہ <Frederic> شاء پھر ماں کے ساتھ ربط کی ہوگی اس کے بعد غلط معنی مطلب جتنے ہیں ان کے اب کی کی ہوگی آخر میں جو صحیح مطلب مانا ہے اس کو بیان کیا جائے گا ناچیر پر دور دراز سے دوستوں نے اس چیز کی فرمائش کی اور ناچیر کا اپنا بھی ارادہ تھا کہ اللہ تعالی کی مدد توفیق کے ساتھ جو سمجھ آتا ہے اس کو پیش کر دیا جائے سب سے پہلے لوگ ابھی بات کرتے ہوئے جو اس آیت کریمہ کے اندر دلدر غریب دلدر لفظ دلدر اور مشکل لفظ, لفظ, لفظ, موجود لفظ موجود ہے یعنی جو دلدر اس بات کا متقاضی دلدر ہے, دلدر ہے دلدر کہ اس کے لوگوں میں مانے بیان کیے جائیں وہ لفظ رج سے ہے کیا لفظ ہے انما نما یرید اللہ رج کائی تھیرا کم تب ہیرا یہ جو رجس کا لفظ آ رہا ہے اس کے ہم لغت میں مانے دیکھتے ہیں میرے, میرے سامنے ایک لغت کی لغت کتاب دنیا رافضیت اور اہل تشیع کی مقبول ترین, ترین کتاب, کتاب احسن> احسن> اس کا <احسن> نام ہے مجمع البحرین فخر الدین کی یہ اہل تشیع اور اہل رفض کے نزدیک لغت کی معتبر ترین کتاب ہے یہ ان کی مذہبی لغت ہے مذہبی یہ ذہن میں رکھنا اس وجہ سے میں نے اس کو آگے رکھا اور دوسرے نمبر پر جو اس سے ہے مقدم اس کا ذکر میں نے تقاضے سے کیا ہے مقدم رکھا ہے اگرچہ یہ شان میں اور ہر طرح یہ بڑی یہ تہذیب اللغہ ہے امام کی ابو منصور ازہری جن کی پیدائش دو سو بیاسی میں اور وفات تین سو ستر میں اس کی جلد دس ہے صفحہ نمبر پانچ سو ہے یہ تحقیق ہے علی حسن ہلالی کی محمد علی نجار سنا چاہے اس میں لکھا کا رج لغتے اس من لکل مستق ریرا من عمل ہر وہ عمل جو گندا شمار ہوتا آرحال آرحال ہو, آرحال ہو گندا سمجھا جاتا ہو اس کو رچ کہتے ہیں یہ ذم ہر ایسا عمل جو گندا اور گلی شمار کیا جاتا ہو اس عمل کو رچ کہتے ہیں یہ زجاج کے حوالے سے لکھا ہے امام زجاج کے حوالے اسی وجہ سے آگے فرمایا عامل عمال کبھی ہن راجو سر راجل راجا سن و راجی سا یاسوا عاملہ عمن کبھی ہن برا عمل جب قبیح عمل کو کرتا ہے یہ میرے میں بار بار جو الفاظ پر زور دوں گا اس کا جو فائدہ ہے وہ بعد میں آپ کو معلوم ہوگا عمل قبیح ملك پہلا ملك عمل, عمل قذر کبھی عمل قبیح عمل گندا عمل برا عمل جس کو سب برا سمجھے سب برا سمجھیں سب رین میں رکھنا سب جس کو برا سمجھے آہل اسلام کے نزدیک جو برا ہو اہل عقل کے نزدیک جو برا ہو اس کو کیا کہتے ہیں ریٹ سے کہتے ہیں یہ پہلا مانا دوسرا مانا جس طرح کے رجز میرے خیال میں اس کا ہے سین کو بعض لوگ آلے قبیلہ بعض آلے لوگ کے ساتھ بدل لیتے ہیں تو رجز رجز اب آزاد کے معنی میں ہو گئے بے شک بے شک یہ حوالہ ہے امام کا ایک اور مانا لکھا ہے ماسم گناہ امام مجاہد کے حوالے سے لکھا ہے مالا خیر ابھی ہے جس میں کچھ خیر نہ ہو خیر جن سے کے ساتھ آ رہا ہے لا خیر افی ہے جس میں بالکل کوئی خیر نہ وہ ایک اور مانا امام ابو جافر کے حوالے سے لکھا ہے ممکن ہے ابو جافر سے مراد امام باقر ہوں تو فرمایا ریڈ سا شخص یہ سارے معنی یہاں لکھتے ہوئے تریس میں جو مانے لکھے ہیں یہی جو جمانے لکھے ہیں لانت دنیا والا کدال کام رج سن رج سے نسن اور نتن بدبو دار چیز یا بدبو ون نتن ہو عبارت اور لاجل کفر لا کفر بعض نے کہا پھر رجس اور رج کو ایک بھی لکھا عذاب والا معنی جو ابھی بیان کیا فاجتا نے رجسا منا لا یہ پیش کر کے لکھتا ہے بعض نے کہا شطرنج مراد ہے کھیل شطرنج بعض نے کہا گنا ہے پھر لکھتا ہے انم الخمر ویسر و انصاب ول ازلام شی قون غلا ز گند بعد نے کہا احقاب اور غزب اور اس نے لکھا ہے ایک کال پیش کرنے کے بعد وظاہ را خلا فلم کہ شیعہ مذہب کا اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے کہ آیت کریمہ تطہیر والی آیت اس کے اندر لفظ رجس جو ہے یہ نجات اور پلیدی کے معلوم ہے اب ظاہر بات ہے نجاست دو قسم ہو سکتی ہے مانوی اور ہسری مانوی جو ہے وہ پھر احتسابی اور عملی بھی آ جاتی ہے اور جس سے غسل فرض ہوتا ہے اور دوسرا وزو فرض ہوتا ہے وہ بھی آ جاتی ہے ہسری کے اندر فلیدی جتنی پیشاب پکانا وغیرہ یہ جی چیزیں رجس احل انما جرید اللہ یہ آیت پیش کرنے کے بعد لکھتا ہے اعمال کبھی اور ماسم گنا کبھی امال وہی کبھی امال اور گنا گنا رج شیتانی وسواسا لطخان وسواسا تو شیتان کے وسوسے کو بھی کہتے ہیں اعوب بکا من رج سن ناجسل محبت خبیر یہ حدیث پیش کی ہے ان کے اپنے مذہب اور یہاں کہہ رہا ہے پڑھنا چاہیے آؤ وہ بیج نون کے کسر کے ساتھ مزاوج کی وجہ سے مجمحول البیان سبرسی کے حوالے سے لکھ رہا ہے رج قدر گندگ اور کبھی حرام اور پھیرے کبھی اور غانت وغیرہ سب بولے جہاں <سؤال> مانے, مانے ان کے ختم ہو ان مانو مانوں مانو یعنی لغت, لغت کے حوالے سے, سے یہ تمام مانے, مانے جو پیش کیے پیش گئے, پیش گئے ہیں ان کو پیش, پیش کرنے پیش کی کی کا مقصد, مقصد, مقصد یہ ہے ذرا سوچیے کہ اس لفظ سے رز کا من کسی نے خطا اجتہادی خطا غیر اتحادی یعنی جو تھوڑی سی غفلت سے انسان سے عمل صادر ہو جاتا ہے جیسے روزہ رکھا ہوا ہو اور وضو کر رہا ہے اس کے ذہن میں ہے میرا روزہ ہے لیکن بس پانی کلی کرنے لگا اور پانی اندر چلا گیا یہ بھی خطا ہے یہ خیر اجتہادی ہے اس کو خطا اشتحادی خطا اجتہادی جو ہوتی دی دی ہے اس کا تعلق ہمیشہ احکام شرعیہ کے ساتھ ہوتا ہے سمجھ نہیں آئی تو بھائی خطا اجتہادی صاحب بھول نشان ان کے علاوہ جتنے آوارے میں انسانی ہیں بیماری ہو گئی جادو ہو گیا وہ جادو کر دیتا ہے کسی پہ شہر جس کو کہتے ہیں کسی نے بھی اہل لغت میں چیلنج کرتا ہوں دنیا کائنات کی جتنا عرب لغت کی کتابیں ہیں کوئی مائی کا لال ہمارے انسانی کو رج کے معانی میں دکھا دے تو میں تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوں اور ایک لاکھ روپئے نام بودا. اب میرے بھائیوں یہاں پر یہ تمپیش کرتا چلو کہ یہ جو وس جو ہے خالی وس خیال اس کو بھی رجف کہنا شیعہ مذہب میں کسی طرح درست ہو تو اور بات ہے ہمارے مذہب میں یہ درست نہیں لگتا کیونکہ وس وسل احمد شیتوان قرآن مجید میں آ گیا یہ بھی آوارس سے بنتا ہے تو اس کو رچ میں داخل کرنا سینا زوری کے سوا کچھ نہیں चलो چلو اگر اس کو مان بھی لیا جائے کہ یہ بھی داخل ہے لیکن آپ کو ہے خطا اجتحادی ہو یا خطا غیر اجتہادی اور دیگر اوارض انسانی جیسے صاحب نسیان وغیرہ وغیرہ یہ چیزیں جن کو اوارض انسانی کہتے ہیں جن کا انسان کے ساتھ تعلق جو ہے وہ انسانیت کے منافی نہیں ہوتا نہ ہی انسانیت کی شان کے خلاف ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہو گیا قرآن مجید صحیح عزیز اس پر دلالت کرتی ہیں بتا رہی ہیں اسی طرح نسیاان صاحب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں صاحب ہوا سجدہ صاحب فرمایا اجماع ہے شیعہ کتب بھی اس میں بھری پڑیاں بھری بھی نیند آگئی گئی نیند کی وجہ سے نماز رہ گئی یہ بھی آوارت سے ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو للت التعریف صحابہ کرام ساتھ ہیں صبح کی نماز میں نیند آگئی گئی آپ علیہ اللہ السلام نے آگے جا کر پھر اس کو قضا کیا اور قزاب کا طریقہ سارا احتساب فرمایا غرض ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ آوارز انسانی ہیں یہ رضائل نہیں رضائل اور ہوتے ہیں آوارد اور ہوتے ہیں مقدس لوگ رضائل سے پاک ہوتے ہیں آوارد سے پاک نہیں ہوتے تک تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ آوارث سے پاک ہو رضائل سے پاک ہونا یہ تقدس ہے اب میرے بھائیوں ذرا غور فرماؤ کہ جب شیا سنی سب کی لغت کی کتابیں خطا اشتہادی اور غیر اشتہادی کو رجس کے معنی میں نہیں لکھ رہے تو کتنا بڑا ظلم ہے یہ آیت پڑھ کر کہنا کہ ہر طرح کی فتح اتحادی بھی ہر طرح کی سطح غیر اتحادی بھی اس سے پہلے پاک ہیں وہ لفظ تو سوچو کیا یہاں پر پاک کا لفظ پہلے بولنا بھی جائز ہے پاک کا لفظ بولا جاتا ہے ہمیشہ وہاں جہاں آگے کوئی غلاثت ہو غلیظ ہو چیز یہ جتنے مانے ہم نے بیان کیے غلیظ ہیں شک بھی غلاصت ہے ایمان کے دین کے اندر شک دین کے اندر شک میں پڑنا منافقت ہے امال کبیحا برے امال جتنے ہیں گناہ جتنے یہ شیعہ سنی لکھ رہے ہیں میرے بھائی ان سے پاک کرنے کا لفظ بولا جا جو ہے وہ تعلق رکھتا ہے لیکن خطا اتحادی کے ساتھ نہیں رکھتا اگر رکھتا ہو تو شیعہ سنی اس بات پر متفق ہیں شیعہ جن کو سمجھتے ہیں معصوم اور ہم امبیال سلاط و مد تسلیم کو معصوم سمجھتے ہیں اس کے علاوہ توجہ جو شیوں کے Roya دوسرے مجتحد ہیں ہر ایک کے ساتھ لکھ ہوتا ہے مشتحد سید المشتحدین شیوں کے ساتھ لکھتے ہیں شیعہ کا مستحد بننا بالکل آسان ہے ہاں جی تو شیعہ مذہب والے مشتحد اپنے بزرگوں کے ساتھ لکھتے ہیں میں پوچھتا ہوں تمہارے مذہب میں معصوم تو نہیں ہے نا معصوم تو وہ ہے نا اب یہ معصوم ان سے تو خطا اتحادی ہو سکتی اور ہوئی ہے مثلا قرآ پاک میں غلطی قرآن پاک کا غلط ہونا قرآن پاک کا ناقص ہونا شیعہ مذہب کے جمہور کا قول یہ ہے کہ یہ ہے بالکل لیکن خمینی وغیرہ ان کے جو صاحب فصل الخطاب پر اعتراض کرنے والے ہیں انہوں نے تو صاف کہا کہ یہ ہمارے مجتہدین یہ جو ہے فصل خطاب والا اس سے غلطی ہو گئی ہے یہ غلطی ہو گئی ہے اب میں پوچھتا ہوں اگر خطا اجتہادی تمہارا خطا اتحادی تمہارے مذہب میں یا تمہارے نزدیک وہ رکس اور پلیدی ہے تو تمہارے جتنا مجتہدین غیر معصوم ہیں انہوں نے خطا کی تو پھر کہنا پڑے گا وہ سب پلیت ہیں کیونکہ رچ پلیتی ہے مسلمانوں آج تک کسی نے بھی کسی مجتہد نے مجتہد کو یا غیر مجتہد نے مجتہد کو اجتہادی خطا پر فلید کہا جب فلیت کسی نے نہیں کہا گناہ گار کسی نے نہیں کہا کبھی اور برا عمل کرنے والا کسی نے نہیں کہا شک میں پڑنے والا کسی نے نہیں کہا تو میرے دوستوں کیسے یہ آج ہم عجیب و غریب ظلم دیکھ رہے ہیں کہ خطا اشتہادی کو اٹھاتے ہیں اور رز کے تحت داخل کر دیتے, داخل دیتے ہیں جیسے, جیسے مقیم میں کینیڈا نے اور دیگر حضرات نے آج یہ طوفان اٹھا رکھا ہے میں ان سے پوچھتا ہوں خدا کا خوف کرو ظالم کچھ تو سوچو جب تم رز کے تحت اس خطا اتحادی کو بھی داخل کرو گے تو ظالمو اس کا تو صاف مطلب ہوگا کہ تمہارے تمام عیمۂ مستحدید ہر کسی سے کوئی نہ کوئی خطاء اتحادی واقع ہوئی ہے تو پھر تو وہ پلیز ہیں تم اتنے تھے ہو چکے ہو کہ اتنا تمیز تمہیں نہیں دئی یار کیا ظلم کر رہے ہو غرضے کے لفظ رج کے لوگ بہت سے ہمیں یہ نتیجہ ملا کہ خطاء تہذی اور آوارے انسانی دیگر وہ رج کے لفظ کے تحت داخل ہی نہیں جب داخل ہی نہیں ہے تو اندید واہ ہو یہ آیت پڑھ کر اہل بیت کو ان سے پاک فرار دینا یہ آیت کے ساتھ ظلم اور زیادتی اور تحریف کے مطالبہ ہے اور یہ تمام بزرگان دین مشتحدین کی بدترین توہین ہے گستاخی ہے کیونکہ ان سے خطاب اتحادی کا بکو حتمی یقینی ہے کسی نہ کسی مسئلے کے اندر جب, جب یقینی ہے تو پھر تو ان کو پلید کہنا صاحب رچ سے کہنا وہ درست ہو جائے گا اللہ کوئی کہے کہہ کر دکھائے امام شافی صاحب رچ سے رچ کے مرتکب ہوئے کہے کوئی کوئی کہے امام اعظم ایسے ہوئے کوئی کہے سادات میں سفلا ایسے ہوئے جب نہیں کہہ سکتے تو میرے بھائیو یہ سراسر ظلم سراسر سر جاتی ہے لوگ بحث یہاں ختم ہو کیونکہ لفظ غریب اور مشکل یہاں جو محسوس ہو رہا تھا وہ یہی اس کے بعد اب نہوی بحث آ گئی نہوی بحث میں یہاں پر یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس آیت کریمہ کو جملہ معترضہ بنانا بھی صحیح ہے کیونکہ جملہ معترضہ جو ہوتا ہے نا نحویوں کے نزدیک جو اس کی تعریف کی جاتی کی ہے وہ یہ ہے کہ ایسا جملہ جو ایسی دو چیزوں کے درمیان آ جائے جو ایک دوسرے کو لازم چند مقابات جملہ محتراضہ کے پیش کیے جاتے ہیں ناہو والوں کے نزدیک ناہو والوں کے پاس فعل و فعال کے درمیان جملہ محترضہ آتا ہے جیسے جا وقول الحق کا المحلم آیا اور میں سچ کہتا ہوں استاد یعنی استاد آیا اور میں سچ کہتا ہوں تو درمیان میں عقول الحق یہ فعل اور فائل کے درمیان جملہ محترض مبتدا اور خبر کے درمیان آتا ہے جیسے استاد رحم کانا نشیف کالا بنیفہ رحم اللہ بہادر وغیرہ شرط اور جواب شرط کے درمیان آ جاتا ہے جیسے فالو ولن تفالو فتقار اللہ فتح کنار یہ جواب شرط ہے علم تفالو یہ شرط ہے اور ولن تفالو درمیان میں جملہ محدود رہا ہے قسم اور جواب قسم کے درمیان بھی آ جاتا ہے جیسے لم لکول بی بالک وکول لم لوجھ کے درمیان آ جاتا رو ہے وہ نہ ہوں لکا سم لوتا عظیم. قسم کی صفت ہے موصول صورت کے درمیان لو عالم جملہ محترض آ گیا اس میں موصول کے درمیان ہاض اللہ و اللہ و اللہ جملہ محترضہ مظافر مظافلہ کے درمیان ہاض والله اللہ یہ آواز اللہ کی قسم استاد کی ہے ہر فر اس کے لفظی تفریح کے درمیان لیتا تک یعنی پہنچا یعنی صوفا اور اس کے مذغول کے ماں یہ چند مقامات ہیں میں اس میں جیسے پڑھ یہ موسم اثر سے میں نے پیش کی یہ تمام قواعد مقامات ان کی مثال حساب ویسے اصل ماخذ مغل نبیب ہے مغن نبیب میں جملہ ثانیہ محتارے ذکر فرمایا اس کے تمام مقامات ذکر فرمائے جو یہاں پر بیان ہو چکے تو یہ آیا سے کریمہ محتوف محتوف حل ہے اور محتوف کے درمیان آ رہی ہے تو جملہ محتارزہ ہے ناہب کے اعتبار سے جملہ محتاجہ بن سکتا ہے لیکن اس مقام پر یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جملہ معترضہ جو ہوتا ہے نا وہ ماقبل اور ما بعد باپ و سباق کی مناسبت کے بغیر نہیں آتا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی نوروں کی مناسبت رکھتا ہو کلام عرب کے اندر ایسا کوئی کلام نہیں پایا جاتا کہ جس کلام میں جملہ معترضہ ہو اور وہ بالکل ہر لحاظ سے اجنبی ہو اور اس کا کسی طرح بھی تعلق اور مناسبت سے نہ ہو سے نہ ہو سباق سے نہ ہو کلام عرب میں ایسا کوئی کلام نہیں پایا جاتا رہا پرانے مجید سے جو مثالیں پیش کرتے ہیں شیعہ لوگ روافل لوگ پرانے مجید سے جو مثالیں پیش کرتے ہیں وہ بھی تمام مقامات پر دیکھو تو مناسبت پائی جاتی ہے اب یہاں پر نحب کی کتابوں سے جو ہم ان لوگوں کا مغالطہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ نہب والے صاف لکھ رہے ہیں مغنی لبیب, لبیب کے اندر ہے کہ جملہ محتارزاد کس مقصد کے لیے آتا ہے جملہ محتارزہ کیوں آتا ہے کلام میں تو اس کے متعلق فرماتے ہیں الجمل تسان یا نشہ یہی نہیں عفادت الکلام تقلیت و تسدید او تقسیمن اس کے نیچے امام جلال الدین شری اسی اللہ کی شرح کے اندر ہے تقویتاً اے توفیداً وقول ہوں وہ تصدید مراد مطلب یہ ہے کہ تقویت و تفدید کے لیے یعنی کلام کی کے لیے سابقہ کلام کی تاکید کے لیے یا پھر دوسرا مقصد ہوتا ہے لفظ کی تزیین لفظ کو کلام کو حسین بنا رہا. اب تزئین لفظ برد جو برد ہے وہ مختلف طریقوں سے ساتھ ہو سکتی ہے مثلاً قال ابو حنیفہ آپ کہتے ہیں درمیان میں کہتا ہے رحم اللہ یہ بھی لفظی تزئین ہے کیوں اس کے اندر ادب اگر یہ نہ ہو تو خلاف ادب بات بن جائے گی کہ امام صاحب کا ذکر ہو رہا ہے اور ان کے متعلق کوئی تازی کا جملہ نہیں استعمال کیا جا رہا تو یہ بھی تزئین ہے رکھ دیں اس کے اندر کیونکہ تزئین کا یہ مطلب مات سمجھنا کہ اس کے اندر کوئی معنی مقصود نہیں ہوتا روف زوائد جو ہوتے ہیں ان کے متعلق یہ نحب کے اندر تصریحات موجود ہیں کہ وہ بہت زائد نہیں ہوتے اسے بنانے کے لیے کلام کو ان کے اندر کوئی نہ کوئی معنی ہوتا ہے وہ نہ کوئی معنی رکھتے ہیں لیکن اتنا بات ہے کہ جو معنی نہ حضرات کے نزدیک ملحود ہوتا ہے وہ وہاں بنا ہے تو میرے بھائی کلام الہی ایسے زوایت سے پاک ہوتا ہے کہ جس کے تحت کوئی بالکل مانا نہ ہو یہ غلط ہے تو یہاں پر رحمہ اللہ تزین لفظ کے لیے ہے اور تزین لفظ کیا ہے کہ کلام بہت خوبصورت بن رہی ہے اگر کافی خالا ابو پاؤ تو اس کے اندر وہ زینت نہیں تھی جو رحمہ اللہ کہنے سے پیدا ہو رہی ہے کہ ادب ہو رہا ہے ساتھ اس کے اندر ایک حوصل پیدا ہو رہا ہے سمجھ آگے کہ نہیں گھر کے یہ بہت جامع ڈاکٹروں نے استعمال کیے ہیں کہ تاکید ہو یا تجزیح دو مقصد ہوں دو مقصد ہیں ان میں سے کوئی بھی پایا جا سکتا ہے بات سمجھے کہ نہیں سمجھے اب یہ کلام نہوی حضرات کا یہ بتا رہا ہے کہ بھائی جملہ معترضہ بغیر مناسبت کے نہیں آئے ظاہر بات ہے مناسبت ہوگی تو ماقبل کی تاکید کرے گا مناسبت ہوگی تو ماقبل کی, کی تذیر کرے گا ورنہ اگر مناسبت بالکل ہی نہ ہو تو درمیان میں ایک اوپرا سا جملہ استعمال کر دیا جائے تو اس کی مثال اور نظیر ایسے بنے گی جیسے دو عالموں کے درمیان ایک جاہل کو بٹھا دیا جائے وہ تو سوائے پریشان کرنے کے کچھ نہیں کرے گا یہ نظیر ہو بھائی ادھر ادھر کو مناسبت ہوگی کلام مثلاً ریاستی لوگ جو آیت کریمہ پیش کرتے ہیں یہ جو صورت ہے نور شریف کی آیت مبارک وہ پیش کرتے ہیں اللَّهَ کل الرَّسُولَ اللہ واطی فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا نما وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ آخر اور اس کو کہتے ہیں یہ جملہ اجنبیا ہے بلکہ کئی جملے اجنبیہ آ رہے ہیں ماتوف لاس ماتوف کے درمیان تو اس مقام پر <سؤال> انہیں اتنا سمجھ نہیں آ سکی کہ یہاں پر بالکل اجنبیت نہیں ہے مناسبت رکھتا ہے یہ کس طرح کہ پہلے فرمایا گیا اللہ اللہ کی تعداد کرو رسول کی تعداد فین طب جن کو یہ حکم ہو رہا ہے اگر یہ لوگ عراض کریں گے تو یہ ہماری بات رسول کی تعداد نہیں کریں گے بینما الما حملہ رسول جس بات کا مکلف ہے رسول جن با جس بات کا مکلف ہیں وہ ان کا کام ہے اور علیکم تم باہم جس بات کے تم مکلف ہو یہ پھر تمہارا کام ہے تم سے حساب ہو اور اگر یہ لوگ اگر تم اس رسول کی تعت کرو گے تو تا تدو ہدایت پا جاؤ گے وَمَا عَلَى رسول إِلَّا الْبَلَاغُ المبین رسول پر بلاغ مبین کے سوا کچھ نہیں پھر واد اللہ الدین امن امین کو سوال آتے یہ تمام آیتیں ملاؤ دیکھو سابقہ آیت کے تناظر میں تو آپ کو بتائیں گی کہ ضرور مناسبت ہے کہ جن کو پہلے مخاطب بنایا جا رہا ہے انہیں کو کم تمبی ہاتھ کی جا رہی ہے تو کہاں مناسبت کے بغیر آ رہا, آ رہا ہے تو معلوم ہوا کہ رابطہ لوگوں کا یہ دعویٰ کہ اجنبی فاصلہ بالکل کلام کے اندر واقع ہے بالکل اجنبی اور آیت یہ پیش کرتے آیات یہ پیش کرتے ہیں یہ بہت بڑی غلطی ہے یہ اجنبی نہیں ہے یہ مناسبت رکھنے والا ہے یہ اوپرا نہیں ہے یہ کلام کے ساتھ واقف ہے اس کی معرفت اور پہچان ہے کیونکہ سنا چھ رکھتا ہے اسی طرح وہ لوگ یہ بھی پیش جی کرتے ہیں مثالوں میں کہ انہوں لکم لوت عمون آگ موسم سمت کے درمیان وہ لوت عمون آ رہا ہے کیا تم جانتے نہیں ہو کہ لوت عمونا جو ہے یہ تاخیر والا مانا پیدا کر رہا ہے جس کی مناسبت ہے اللہ فرماتا ہے کہ وہ قسم عظیم ہے اگر کچھ جانو بعد میں کہہ لو اس کو درمیان میں رکھنے کی بجائے بعد میں رکھ لو تو صاحب مناسبت بتا رہی ہے یہ آیت کریمہ یہ مناسبت بتا رہی ہے اور ظاہر کر رہی ہے کہ یہ معذ اللہ یہ بغیر کسی مناسبت, مناسبت, مناسبت اور تعلق کے یہاں پر ذکر نہیں کیا گیا بہت بڑی مناسبت ہے بہت بڑا تعلق ہے اور ربط کا ربط یہ ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ بات اس قسم کو تم اگر ہلکا سمجھو گے تو تمہارے علم کی کمی ہے ورنہ یہ قسم بہت عظیم ہے اگر تم علم رکھو بھائی بات ہمیں ہمارا دعوی ہے پوری قوم دیجیے جتنے ان کے علم والے ہیں شمار ہوتے ہیں جن کو وہ آیت اللہ کے لقب دیتے ہیں اور وہ تحدیر کہتے ہیں وہ کلام عرب سے ایسی کلام دکھائیں جس میں مناسبت کے بغیر کللی تن مناسبت نہ ہو جو جملہ موسالہ کے لیے مناسبت شرط کی جا رہی ہے علماء ہمارے کے ہاں اس کے بغیر کوئی جملہ بہتر معلوم ہوا یہ لوگ نہ نہل <سؤال> کا قانون کا لحاظ نہل <سؤال> کے قانون قوانین کا لحاظ رکھتے ہیں نہ کسی اور فن کا جب ان کی بات آ جاتی ہے اپنی منمانی کی تو سب بے تب کی باتیں ریٹ دیتے ہیں چلا دیتے ہیں تو میرے بھائی یہ لہوی بحث بھی الحمدللہ یہی مطلب ظاہر کرتی ہے کہ اس آیت کریمہ کے اندر ازواج متحرات شامل ہیں اہل بیت کے اندر وہ داخل ہیں اور اولنگ داخل ہیں آیت کریمہ کے اندر کیونکہ سیاق و سباق کی تمام عبارت جو ہے نازم شریف اس کا تعلق ازواج متحرات سے ہے اب جب ان کو اول داخل کرو گے تو مناسبت پیدا ہوگی اب اس کے بعد پھر آپ علیہ اللہ السلام کے دیگر بیت ال ہبا عال قفا وہ شامل ہو جائیں گے تو میرے بھائی جملہ محترےہ بنانا یہاں درست ہے لیکن اہل سنت کے مانا اور مفہوم کے مطابق ان کے مذہب کے رابضیوں کے مذہب کے مطابق جملہ محتردہ بنانا یہ بالکل غلط ہے اور نحو کے سراسر خلاف ہے علم بیان کے خلاف ہے یہ لیکن ہمارے نزدیک ہمارے مفسرین کے نزدیک جو زیادہ صحیح ہے وہ یہ ہے کہ یہ جملہ مستانفہ ہے اب جو جملہ مستانفہ ہے تو بیانیوں کے نزدیک سوال مقدر ہوتا ہے اسوال مقدر اور اسی وجہ سے بیانیوں کا جو فصل ہے فصل ہے یہاں پر وصل نہیں کیا مطلب کہ آٹھ نہیں تر کیا کس وجہ سے اس کے جو اسباب بیان کیے جاتے ہیں اور اس کے جو مقامات بیان کیے جاتے ہیں ان کے اندر تیسرا مقام بتایا بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں کون الجملت اسانی یا جواب انسوال نہ شامل الجملت جملہ کہ جب جملہ کسی پہلے جملے سے پیدا ہونے والے سوال کا جواب ہو تو وہ مکھا میں فصل ہوتا ہے اس کو انہوں نے کہا شب کمال ابت سال تو یہ شب کمال اختصال کا قبیلے سے من جائے گا اب جواب ہو جائے گا سوال پیدا ہوگا جس طرح مفسرین لکھ رہے ہیں اس دن آپ صاحبانی وغیرہ آگے آ بھی ہے آگے سب کچھ آ رہا ہے بلاغت کے حصے میں بلاغت کی بات میں وہاں پر وہ لکھ رہے ہیں کہ یہ سینا سے بیاانی ہے سوال مقدر ہے کہ اللہ و سے کیوں ازواج متحر کے متعلق کتنا سخت احکام نازل فرمائے کہ فرمائے فلا کون بالقول یہ ساری باتیں پیچھے جو کی ہیں عوامر اور نواہی ہیں اور تمبی ہیں مواحد, مواحد, مواحد, مواحد ہیں یہ ساری کس لیے ہیں تو فرمائی نواز اگر یہ کہا جائے جس طرح کے مجموعل بیان, بیان میں تبرسی وغیرہ نے یہ کیا ہے کہا ہے کہ بھائی ایسے فاصلے اجنبی جو ہیں وہ آ جاتے ہیں لیکن ان پر سوال ہوگا کہ پہلے نمبر پر اس کو جملہ موترا کہیں گے کیا کہیں گے جبکہ جملہ موترادہ کے مقامات کیے دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کے علاوہ کوئی اور اس کا نام ہے تو پھر اس کا رد صاحب روحل مانی نے کیا جو دلیل پیش کرتے ہیں وہ فاصلے کی وہ قرآن یعنی نافذی حضرات جو دلیل پیش کرتے ہیں کہ بڑے بڑا فاصلہ بھی آ جاتا ہے کلام ماں بہن وہ آیت کریمہ ہے سورت نور کی آیت, آیت نمبر بار بار چون اور, اور آیت نمبر, نمبر, نمبر چھپن اللہ وہ اپی الرسول فان تول فانما الما ما ملا وہ مل تو وإن تطيعوه تهتدوه وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا صالحاته لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذين فضالهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني, ي... يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ومن بعد ذلك عم الفلا وہ آت الکات واطی اور رسولہ اب یہ جو آخری جملہ ہے وہ عقیم الفلا واطی اور رسولہ یہ جملہ اور پہلا فل اپی الله واطی اور رسول وہ جملے رافلی حضرات کہتے ہیں ایک دونوں ماتوف بلا ماتوف ہے اطیع اللہ واطی اور رسولہ واقعی مسلح و واتا تھا واطی اور رسولہ یہ معطوف ہے وہ تو وہ کہتے ہیں دیکھو درمیان میں کتنا فاصلہ آ رہا ہے اجنبی اور وہ اس کے ساتھ اور بھی شواہد موجود ہونے کا دعویٰ رکھتے ہیں اس کا جواب یہ ہے بات کو سمجھ جو علامہ صاحب روح المانی نے دیا ہے سید محمود آلو سی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ وہ یہ ہے کہ اس کو ماتوف کہنا اس کو ماتوف اللہ بنانا غلط ہے مانا ما بڑا فساد آتا ہے کیوں جب ماتو بنائیں گے, گے تو اصل, اصل, اصل فاصلے کو ہٹاؤ کیونکہ وہ تاج اجنبی ہے جب فاصلے کو ہٹاؤ اس کو ساتھ رکھو تو آتی بار بنے گی آتی اللہ ہوا اور رسولا باقی مسلط آوات زکات آواتی اور رسول تو رسول اتر رسول پر ماتوف ہوگا یہ غلط ہے مانے فاصلے ہوتا یہ آ سبھی لے انکار جواب الا سبیل تسلیم یہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا مان بھی لیا جائے کہ ہوتا ہے تو وہ ماتوفھر اور ماتوف کے درمیان ایسا ہو جاتا ہے یہ بلاغت کے منافی نہیں لیکن فرمایا اجنبی کا فاصلہ ایسا کہ جو آیات لاہقہ سابقہ اگلی پچھلی کا جو مانا ہے اس کے خلاف آ رہا ہو اس سے کوئی تعلق بھی نہ رکھتا ہو یہ قرآن کی محبت محبت بلاغت, بلاغت کے خلاف ہے کہ پہلے آیات آ رہی ہیں ازواج متحرات سے متعلق بعد کی آ رہی ہیں ازواج متحرات سے متعلق اور درمیان میں پھر ایک اجنبی فاصلہ ایسا کہ جس کا تعلق نہ ما قبل سے نہ ماں باپ سے کسی طرح بھی نہیں ہے نہ <محن> آپ کے ساتھ نہ <محن> آپ کے بغیر تو یہ کون سی ہے بابود آلو سی بغدادی فرماتے ہیں یہ کون سی بلاگت ہے اگر یہ بلاغت قرآنی کے منافی نہیں تو فرمایا اور کیا ہوگا یہ مقابلہ ہے انکار کرنا یہ بلاغت قرآنی کے منافی بات ہے اس کے درمیان سے میں ایک لطیفے بطور علو کرتا ہوں کہ آئے سے انما یونت اللہ میں ارادہ ہے اس کی بات آگے آ رہی ہے انشاءاللہ شاء اللہ اس میں ارادہ ہے کیا ہے اور کہتے ہیں اسی ارادہ ازلی ہے تو معصومیت ثابت ہو گئی ہم کہتے ہیں کیوں کہ وہ ارادہ جو ہے وہ اس کے تخلق نہیں ہو سکتا ارادے کے خلاف ورزی نہیں ہو سکتی ارادہ الہی کے خلاف ورزی نہیں ہو سکتی ہم پوچھتے ہیں نا چیز پوچھتا ہے بتاؤ ارادہ الہی کے تو خلاف ورزی نہیں ہو سکتی کیا وعدہ الہی کے خلاف وردی ہو سکتی ہے یہ ایک نئی بات ہے جو آپ کے سامنے پوچھتا تھا بات نہیں سمجھے ارادہ الہی آیت تطہیر میں اس کے خلاف تو نہیں ہو سکتا وعدہ الہی جو اسی آیت میں ہے آیتوں کے درمیان میں ہے جو ابھی صورت دور کی پڑی ہے واض اللہ اللہ زین آمن مِنْكُمْ فِي الْأَرْضِ من کم وس والم والا یو مک کے نن لہم دینا ہوم یہ جو آیت ہے یہ وعدہ کر رہی ہے اللہ کا وعدے کو ظاہر کر رہی ہے اللہ فرماتا ہے میرا وعدہ ہے تم میں سے مخاطب ہیں صحابہ ہے مین کم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ امتی جو حضور اللہ سرکار کے زمانے میں ہیں وہ مخاطب مین کم تم میں سے جو حضرات ایمان لائے عمل سالے کی اللہ, اللہ قسم اللہ اٹھا کر کہتا کر ہے لجستخل لَجَس فلو لَجَس فن. فل, فل ار... ار... ان کو ضرور بھی ضرور ار... اللہ تبارک و تعالی زمین میں خلیفہ بنائے گا اپنا ان کو خلافت دے گا پھر تشبیح ہے کمستخل الَّذِينَ من قبل جیسے پہلے حضرت دابود علیہ السلام کو خلافت ملی سلیمان علیہ السلام کو خلافت ارضی ملی جس کو حکومت اسلامیہ کہتے ہیں پھر مزید تاکید کے لیے فرماتا ہے کہ مت کو خلافت باتری مراد لے لے فرماتا ہے والا یو مک کے نن نہ لم جو دین ان کے لیے پسند کیا اللہ تعالی اس کو مضبوط چکا دے گا اس کی جگہ بنا دے گا وہ اس کو ہلا نہیں سکے گا یہ نہیں ہو سکتا سوائے حکومت اسلامیہ جب حکومت اسلامیہ بنتی ہے اور وہ مضبوط اسلامی حکومت ہوتی ہے پھر کوئی دنیا کی طاقت دین کو ہلا نہیں سکتی ورنہ جس طرح اٹھا کر پھینک دیتا ہے جیسے آج, آج کل دین کا حصر کیا ہوا ہے سب کے سامنے ہے والا جو مکے تمکین اس کو کہتے ہیں تمکین استخلاف فی الد کا وعدہ فرمایا استخلاف فی الد کا وعدہ فرمایا یہ خلافت فل ارد کا اضافہ یہ بتا رہا ہے کہ استخلاف باطنی براد نہیں ہے فی الد کا اضافہ بتا رہا, رہا ہے زمین میں اس کا مطلب ہے اللہ تعالی کے حاکم اور نائب بنیں گے اللہ اور تمکین فل ارد یہ اور مضبوط کر رہی ہے اس مانا مقوم کو یاد رکھنا میری بات اس کے اندر میں ایک سوال مقدر کا جواب دے کر جا, جا رہا ہوں تمکین لارد، لارد، لارد، والا تلنگ نہ اللہ ان کو خوف, آه خوف آه کے بعد آه مطمئن کر دے گا خوف دور کر دے گا اور امنتا فرما دے گا اور میرے دوستو یہ تین وعدے ہیں اس کے کا تمکین فل ارد کا تمکین فل ارد دینی اور پھر امن امن سلامتی ہر طرح سے میں پوچھتا ہوں یہ وعدہ اللہ نے اور پورا کیا رات بتاؤ تو صحیح ارادہ تو اللہ کا جو ہے اس کے خلاف نہیں ہو سکتا کیا اللہ کے وعدے کے خلاف ہو سکتا ہے جب وعدے کے خلاف نہیں ہو سکتا تو بتاؤ مولا علی کے لیے یہ وعدہ کب پورا ہوا سب سے پہلے تو خلافت صدیق کے اکبر کو باہر مل رہی ہے اس وقت تم کہتے ہو علی تقیے میں تھے ڈر رہے تھے اللہ فرماتا ہے خلیفہ بنائے گا ڈر مٹا دے گا تم کہتے ہو علی تقیہ میں تھے ہم کہتے ہیں تقیہ میں, میں نہیں تھے کیونکہ خلافت, خلافت صدیق, صدیق اکبر کے تحت جب وہ رہ رہے ہیں تو جس طرح صدیق امن میں ہیں اسی طرح وہ بھی امن میں تمام امتیں مسلمان اس وقت امن میں تھی مضبوط کیا اللہ نے، وعدہ پورا کیا یہ اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے یہ پورا حضرت صدیق اکبر کی صورت میں ہوتا ہے فاروق اعظم کی صورت میں ہوتا ہے عثمان غنی کی صورت میں ہوتا ہے پھر جا کر مولا علی کی صورت میں ہوتا ہے بات نہیں تو اس کا مطلب یہ نکلا شیعہ مذہب کے مطابق اللہ کا وعدہ پورا ہی نہیں ہوا وعدہ تو تھا حق اور عجیب بات یہ ہے کہ شیعہ مذہب کے مطابق مولا علی اپنے دور میں بھی تقیے میں رہے تو اس کا مطلب ہے اپنے دور میں بھی ڈر نہیں جا سکا ہم کہتے ہیں نہ پہلے دن تقیہ تھا نہ آخری دن تھا یہ حق اب میرے بھائی ہو خیر یہ تو سمن یہ جملہ موترا ہے ناصف کا جو آ گیا ہے اور بعد بھی جملہ موترادہ کی چل رہی تھی اب اس کے بعد سمجھئے گا گر کے نحوی لحاظ سے دیکھا جائے تو بھی رافضی تفسیر غلط بن گئی رافضی تفسیر جس طرح کے لغاوی بہار سے غلط ثابت ہو گئی ہے اسی طرح رافری مسلح بمانا نحو کے اعتبار سے بھی غلط ثابت ہو گیا اگر رات میں کسی کے اندر جڑت ہے تو اس کا جواب دے کر دیکھا اور مکھی میں کینیڈا وغیرہ اور اس کے ہواری جو ہیں جنہوں نے خطا اتحادی وغیرہ سب کو رچ کے ساتھ داخل کیا وہ اس کا جواب دے کر دیکھا اور میرے ساتھ ان کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ تمہارے مذہب والے جتنے لکھ رہے ہیں ماتری دیا اور بڑے بڑے اما تمہارے امام آزم سمیت اور کے اللہ ترقتا مادہ امبیال یہ کہو کہ وہ لوگ امبے آل مسلام کی طرف رجس کی نسبت کر رہے ہیں کہو ظالمو کہو آج کے نئے ملام آج کے جدید ماڈرن مفکرین وہ دین کے ساتھ ایسے ہی ظلم کرتے ہیں یہ وہی بات ان کو تلا تدری فصل کا مصیبت مصیبت تو میرے بھائیو آپ اگلی بات سمجھنا بات تو رہیے آپ اب چلتے ہیں باہ سے بلاکی کی طرف پھر چلیں گے اس کے بعد بحث کلامی کی طرف اگر میں اختصار پیچھے بتاتے ہوئے اس کو چھوڑ گیا ہوں تو سمجھنا وہ ظہول ہو گیا ہے بہرحال باس کلامی آج پر ضرور ہو. اب آ گئی ہے بحث بلاغت کی آپ نے ممبروں پہ سنا ہوگا کچھ راول پنڈی کا کوئی کدھر کا کوئی کدھر انما کلمہ کل ہے یہ پتہ ہے کلمہ کل ہے آگے, آگے کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہاں پر حصر کی کیا بات تو آپ کو معلوم ہے کہ حصر کی مختلف تقسیمات ہیں ملا ایک حصر صفت کا موسو پر موسو کا صفت یہ ایک تقسیم ہے ایک قصر حقیقی اور ایک قصر اضافی ایک تقسیم اور ایک اور تقسیم ہے کہ قصر قلب قصر افراد اور قصر تاجر اس کو اسی طرح, اسی طرح, طرح مشہور مجھور مجھور تین رکھتے ہیں لیکن, لیکن تین قسمیں رکھتے ہیں لیکن ہمارے دوست, دوست, دوست مولانا دوست مفتی دوست محمد دوست عزیر دوست صاحب دوست نے ناچید کو یہ متعلق کیا تھا کہ یہ جو بلاغت العربیہ ہے حبنکا کی اس کے اندر ایک چوتھی قسم بھی لکھی ہے اور وہ ہے خالی ذہن خالی ذہن کے لیے اس کا نام ہے قصر اعلامی ابتدائی اب یہاں پر ہم نے یہ قصر کی جتنی قسمیں قسمیں ہیں ان میں سے تلاش کرنا ہے کہ کون سی منطبق ہوتی ہے اور کون سی صحیح رہتی ہے سب سے پہلے یہ میرے دوستو کا صفت کا موسف پر ہے موسو کا صفت پر نہیں ہے ارادہ تطہیر یہ صفت ہے یہاں ارادہ اہاب رز اور ارادہ تطہیر انما نما یرید اللہ رز تھا اللہ کا صرف یہی ارادہ ہے اللہ تبارک و تعالی صرف اضحاب رکش اور تمہاری تطہیر کا ارادہ رکھتا ہے تو بھائی اب ہم نے انتباہ کرنا دیکھنا ہے کہ کون سا قصر یہاں پر تقسیمات تقسیمات سلاسہ جو ہیں ان کی اقسام میں سے کون سی قسم ہے جو یہاں پر صحیح ثابت ہوتی ہے تو چنانچہ جب ہم دیکھتے ہیں پہلی تقسیم قاصر صفت کا موسوف پر موسم کا سفت پر تو یہاں پر قاصر موصوف کا صفت پرائے یعنی اللہ تبارک و تعالی اظہار رنگ اور, اور تطہیر کے ارادے سے, سے آگے تجاوز آجاز نہیں کرتا تمہارے متعلق ہے اہل بہن سمجھ آ گئی یہ ہے قصر موصوف کا صفت پر اب دوسری تقسیم سے دیکھتے ہیں قصر حقیقی ہے یا یہ قصر اضافی ہے اگر حقیقی بناتے ہیں تو ثابت ہوگا کہ اللہ, اللہ, اللہ کے پاس اور کوئی سفت ہی نہیں ہے حالانکہ اس کی تو سفات ہیں ارادہ تطیر کے علاوہ کوئی اس کے پاس اور ارادہ نہیں ہے اور صفتی نہیں ہے اس کی صفات بھی ہے ارادہ کے علاوہ کائنات بنانے وغیرہ کرنے سے نہیں کیا کیا ارادے ہیں اس کے تو ارادہ تو اس کا اور کاموں کا بھی ہے جنت دینے وغیرہ انعام لام آزود ارادے کے تعلقات ہیں اس کے جب ارادے کے تعلقات محدود ہیں تو بھائی یہاں پر قصر اضافی ہے اب دیکھنا پڑے گا اضافی کس کی نسبت ہے تو میرے بھائیوں یہاں پر قصر اضافی جو ہے تطہیر کا ارادہ ہے تطہیر سے آگے کوئی راجہ نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی کا تمہارے متعلق وہ کیا ہے اس کی دو صورتیں بن سکتی ہیں کتنی دو صورتیں سے بن سکتی یعنی غیر غیر کی دو صورتیں سے بن سکتی ہیں جس کی بنسبت یہ کسر ہو رہا ہے وہ غیر کیا ہے اس کی دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں ایک صورت ہے تمہاری تدلیل تمہاری حوان تمہاری احانت تمہاری تنگی تمہیں پریشان کرنا احکام بھیج کر یہ مقصد نہیں صرف تمہیں پاک کرنا مقصد ہے ہمیں احکام بھیج کر تمہارا پاک کرنا مقصد ہے اور کوئی مقصد نہیں اللہ یہ دوسرا ہے تمہیں پلید کرنے کا ارادہ نہیں پاک کرنے کا ارادہ ہے تمہارے بس پلید کرنے کا ارادہ بات نہیں سمجھے یار اگر ہم کسر لیتے ہیں بھائیو بڑی علمی بحث ہے اگر ہم کسر یہاں پر اس کی نسبت غیر سے مراد ہم لیتے ہیں ناصر اضافی متعین ہے لیکن یہاں پر غیر سے مراد لیتے ہیں فلیدی والا مانا کہ وہ ارادہ نہیں تو آیات کا اس آیت کے ساتھ سابقات اور لاحقات کا تعلق اور مناسبت نہیں رہتا سننے والا کوئی زلیل اعتراض نہ کرے مناسبت نہیں رہتا یہ تو پٹھانوں والی اردو بول رہا ہے وہ سمجھے یہاں پر میں نے مذہب خفیہ پسند کیا ہے کیونکہ پیچھے تعلق ہے نا تو میں نے پہلے کو عمل دے دیا تو بھائی تعلق جو ہے تعلق اور مناسبت نہیں رہتا تو میرے بھائیوں اس کو محوز رکھنا ضروری ہے آخر قرآن ہے یار فسا و بلاغت کے اعلی درجے پہ ہے جس کے اوپر کا جس کے ساتھ کا کوئی درجہ ممکن ہی نہیں تو ضروری ہے کہ یہاں غیر سے وہ تنگی مشقت مصیبت میں مش ڈالنا یہ مراد لیا جائے تاکہ مناسبت بھی باقی رہے اور بلاکت قرآن میں خلل بھی نہ آئے آیات کا تناسخ تناسخ وہ برقرار رہے اب اس مطلب کو کھولنے کے لیے اللہ اکبر و کبیرہ یہ جتنی تفسیریں پڑی ہیں اس پر متفق ہیں اب میں سب کی باتیں سناؤں گا اس سے پہلے قرآن مجید کی اس دعوے پر دلیل پیش کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کے مضمون کو ایک اور تو آیت کریمہ کے اندر ادا فرمایا ہے یہاں پر اتفاق کر کے اس کا ذکر متوی کر دیا اور وہ آیت جو ہے اس کے ذکر پر اکتفا فرمایا تقیق ملحر والے قاعدے کے مطابق وہ کیا آ. ہے اب سنیے آ. گا آ. قرآن مجید کی آیت کریمہ سنیے گا توجہ سے کہیں سبحان یہ دیکھو آ. میرے بھائیوں قرآن مجید صورت معاہدہ آیت نمبر چیز یا ایوہ الذین آمنوا اللي اذا کنتم انسخلات فاغسلوا وجوہکم و ایدیکم الى المرافق و امسحوا برؤوسکم و ارجو لکم الى الكعبین و ان کنتم جنوبا فطہروا و ان کنتم مرضا او علا سافر او جاء احد منکم من الغائب او لامستم النساء فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّ مُوس عَعِيدًا طَيِّبًا فَمْصَحُوبِ مُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مَنْ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُطِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ <سلام> پہلے اللہ صبح اللہ, اللہ اکبر قبیر اللہ اقبر کہتے ہیں قرآن کی تفسیر <سلام> وہی افضل ہوتی ہے جو قرآن کی تصاف. قرآن کی تفصیل قرآن کے ساتھ کی جائے اب یہ قرآن کی تفسیر قرآن کے ساتھ ہو رہی ہے وہ صورت عذاب ہے یہ صورت مائدہ ہے بولو یہ <سلام> صورت <سلام> مائدہ ہے اس کے بالکل نظیر مضمون ادا ہو رہا ہے یعنی مبالف اعتبار سے وہاں اہل بیت مخاطب ہیں یہاں امت مخاطب ہے بولو وہاں کون مخاطب ہے یہاں امت مخاطب ہے اب وہاں پر بھی بی پی ازواج متحرات اور اہل بیت کرام سے اللہ کتاب فرما کے احکام دے رہا ہے فرماتا ہے تمہیں معلوم ہے آیا طیبات یہ بات ساری عبام بھی ہیں نواہی بھی ہیں وہاں پر اللہ حکم فرما رہا ہے یہ کرو اللہ کی نماز پڑھو روزہ رکھو زکوٰۃ ادا کرو پھر فرماتا ہے اللہ رسول کی اطاعت کرو انہ و رسولہ یعنی جتنی آیتیں پہلے موجود ہیں ان سب کے اندر اللہ تبارک و تعالی پہلے ازواج متحرات وہ عوام و نواہی دے رہے ہیں حکم دے رہے ہیں پھر فرماتا ہے ان نمایور یہاں پر بھی سورت معیدہ میں پہلے احکام دیے کہ جب نماز کے لیے کا ارادہ کرو تو مدو کیسے کرنا ہے پانی نہ ہو تو تیمم کیسے کرنا ہے یہ بتانے کے بعد اللہ فرماتا ہے مایوری من حرج اللہ اکبر و کبیرہ اب جو چاہل ایسی آیتوں پر جو ایک جو کلام عرب عام کلام عرب پر کلام کرنے کے حل نہیں ہے وہ ایک قرآن مجید پر کلام کرتے ہیں اور جو منہ میں آتا ہے وہ نکالے چلے جاتے ہیں شرم نہیں آتی ان لوگوں کو بتائیں تو صحیح انما نما موس رسایت میں فرق کیا ہے سنو حسل کے اعتبار سے تمالت اور اختصار کا فرق ہے سراہت اور, اور التظام او کا او فرق او ہے یہاں پر ہے ما یرید اللہ لیجعل علیکم من میں یہ نفی جی ہے یہ کیا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی تنگی نہیں دینا چاہتا یعنی کیا مطلب جو ہم نے تمہیں پہلے حکم دیے ہیں وضو کرو تیمم کرو یہ تمہیں تنگ کرنے کے لیے نہیں ہے تمہیں مصیبت میں ڈالنے کے لیے نہیں ہے تمہیں کسی پریشانی میں ڈالنے کے لیے نہیں ہے اگر یہ کلفت لگے تمہیں تو اس کو ہٹا دو یہ تمہارا غلط تصبر ہے یہ تمہارے دکھ پریشانی اور تنگی میں ڈالنے کے لیے نہیں ہے یہ حکام اس لیے دیکھو فرما رہا ہے اللہ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ تاکہ تم پر کوئی تنگی ڈالے تم پر کوئی پریشانی پیدا کرے یہ نہیں چاہتا ولا کی تو اور لیکن اللہ چاہتا ہے تمہیں پاک کر دے وہ ان سے پوچھو تو صحیح اس شاید کے مضمون بلاغت کے لحاظ سے اس شاید کے مضمون مانے کی ادائیگی <ت puppy> کے لحاظ سے اس شاید کے مضمون اور او سایت کے مضمون میں کیا فرق ہے وہ بے وقوف یہاں پر نفی سراہتن اور اسبات سراہتن ہے وہاں پر نفی اور اثبات کیوں ہے وہ سراہت کی بجائے التظام ہو گیا کیوں کہ کیونکہ ان ما اور اللہ کا معنی دیتا ہے بلاغت والے کہتے ہیں کس کا معنی دیتا ہے ما اور اللہ دونوں کا مثلا آپ کہتے ہیں ماں زید اب کاسر پہلے نفی ہے بعد میں ساتھ ہے قصر کس میں ہو رہا ہے قائم میں جو اللہ کے بعد ہے کیونکہ یہ قانون ہے کہ قصر ہمیشہ اللہ کے بعد والے دن میں ہوتا ہے ایسے ہے تو معنی کیا ہوا کہ زید قائم ہی ہے اور کچھ نہیں ایسے ہے یعنی زید موسف قیام پر بند ہے قیام سے آگے تجاوز اور صفت کی طرف تجاوز نہیں کر رہا یعنی قصر اضافی کے بعد ایسے ہے نا پھر آپ کہتے ہیں انما زید قائم اب معنی بالکل وہی ہے اللہ اکبر و معنی بالکل وہی ہے کیا؟ کیا? پہلے آپ نے کہا تھا ماں زید اللہ قائمن کہ زید صرف قائم ہے قائد نہیں قائم ہے قائد نہیں یہاں پر جب آپ کہتے ہیں زید قائم آپ بھی وہی مانا ہوگا صرف تعبیر مختلف ہے یہ کے ترک میں سے ایک طریقہ ہے تو ما گویا ماں اور اللہ ماں اور اللہ،, اللہ استثناء یہ جو معنی دیتے ہیں وہی معنی انما دیتا ہے جب وہی معنی انما, انما دیتا ہے تو قرآن ادھر آیا انما اناید اللہ ادھر آیا مایورید اللہ جا میں نے حرج یہ گرا دیا یہاں پر جو ہے وہاں پر گرا دیا ایسے حضف معروف ہے یہاں پر یہ ظاہر ہے کیونکہ ما کے ساتھ ہے اور قلعہ والا مانا بلا کنگ جو لا کے رشتے نہیں آتا بیٹھ جاتے کو پنڈی وال ہے کوئی پشاور وال ہے کو چپل وال ہے کو کہاں کا وال ہے وہ ٹکر جھپ ملا تمہارا کام نہیں ہے ہاتھ لگانا اللہ کے کلام کو ہاتھ لگاتے ہو پتہ نہیں مجھے کتنی بار کوئی دوست کہہ چکے اسرار کے ساتھ تفسیر لکھو کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں اور ڈر ڈرتے خدا ادارا توبہ کرو ہم تو اپنے بزرگوں کی لکھی ہوئی تفصیلیں سمجھ لے تو بڑی بات ہے لکھنا تو بڑی دوری بات ہے سمجھ نہیں آئی بات کی یہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ ہمارے بزرگوں کی تفصیلوں یا پھر جو درش نظامی کی خدمت کرتے ہیں اس کی برکت پر برکھت تو میرے بھائی بات کو سمجھنا اللہ ہی ہے او لمبی ٹھیک ہے اب یہاں پر یہ بات معلوم ہو گئی کہ قرآن مجید کی صورت معائدہ کی جو آیت ہے اس کے اندر قصر اسی طرح کا ہے لیکن فرق اتنا ہے یہاں پر ما اور ہر استثناء کے ساتھ ہے وہاں پر اکیلے انما کے ساتھ ہیں بولو تو صحیح ہے وہاں پر اکیلے ان کے ساتھ ہے اب اس کا مطلب یہ نکلا آیت کی تفصیل آیت کے ساتھ قرآن کی تفصیل قرآن کے ساتھ جیسے احکام دینے کے بعد یہاں امت سے فرماتا ہے تمہیں تانگ کرنا مقصود نہیں تمہیں پاک کرنا مقصد ہے اور والے یہاں پر اس سے بھی ایک آگے لفظ بڑا موجود ہے مل جو تم نعمت ہوا لیب یہاں تطہیر بھی ہے اتمامی نعمت بھی ہے اسی وجہ سے صاحب روحل مان ہی کو لکھنا پڑا فرماتے ہیں یہ آیت ایک معنی اضافی رکھتا ہے رکھتی ہے جو آیت تطہیر میں موجود نہیں ہے وہ کیا فرمایا لے جو تم نعمت اللہ لیب اللہ اللہ کہ نہیں ہے اب وہاں پر مانا کیا ہوگا اس کے تناظر میں جب اس آیت کو دیکھیں گے تو اب مانا کیا ہوگا اے اہل بیسے کرام اے نبی کی گھر والیاں اور وہ لوگ جن کو آیت تتہیر میں رکھا گیا اور ان احکام میں رکھا گیا اس کیوں کہ تعمیم آ آ کام جو آ گئے پھر فرمائے و رسولہ ہیں عصیم السلاد اب نماز قائم کرنا زکوٰۃ ادا کرنا اللہ رسول کی اطاعت کرنا یہ خالی بیویوں کا کام نہیں تمام اہل بیت کا یہ فرض ہے جب تک تمام اہل بیت کا فرض بنتا ہے تو اب کلمہ بھی جملہ بھی تعمیم تک کا تقاضہ کر رہا تھا تو خطاب کی روش بدل گئی اب ان نماز کم ضمیر مذکر لائی گئی تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ پیچھے احکام جتنے آ رہے ہیں ان کا تعلق خالی ازواج متعارف کے ساتھ نہیں ہے سب سباہ بیت کے ساتھ ہے یہ کون سی تفصیلیں یہاں پر چل رہی ہیں وہ میں عبارت سناؤں گا تو پھر جا کر پتا چلے گا یہ خلاصہ تفاصیر خلاصہ ہے اب میرے دوست کو بات کو سمجھو اللہ اکبر و کبیرہ اب مانا بنے گا تمہیں جو ہم نے امت کو حکم دیے تھے تنگی مقصد نہیں تھا تتہیر و اتمام نعمت مقصد تھا تمہیں جو مقصد تمہیں جو احکام دے رہے ہیں ان سے بھی تمہیں مشقت مصیبت میں ڈالنا مقصد نہیں حر اور تنگی مقصد نہیں بلکہ تمہیں اور تطہیر ہے اب سمجھ آ تو آیت کریمہ نے بتا دیا یہاں پر قصر اضافی ہے اور پھر جو جو یہاں پر مضاف علے جس کی نسبت یہاں پر کاست ہو رہا ہے وہ ہرج اور تنگی ہے یہ اب مانا ہوگا کہ اللہ یہ نہیں چاہتا تمہیں مصیبت میں ڈالے یہ خیال بھی نہ کرنا اب اب میرے بھائیوں یہاں پر دلائل چلاتے ہیں تفسیروں کے شواہد چلاتے ہیں تفسیروں کے سب سے پہلے تفسیر بیضاوی لاتے ہیں میرے پاس اس وقت اس موضوع کے لیے بیضاوی تفسیر, تفسیر ناسافی کون سی ناصافی ایک مشہور ہے غیر مشہور ہے نہیں امام ابو عبداللہ اللہ نہیں امام ابو ہبس ناصاف زمانہ ایک ہے دونوں لیکن جب تفسیر میں نے دونوں کی پڑھی تو پتہ چلا انہوں نے ان کی تفسیر کی تلخیص کی ہے ابو حبصلہ صفی کی, کی تفسیر ال فی تفصیل ہاشیہ شہاب الداوی تفسیر ابن آشور نظم و برہان بقائی کی, کی, کی, کی ملا علی قاری کی تفسیر رموز والاشارات شیخ قاضی قالی ثنا اللہ پانی پتی رحمہ اللہ کی تفسیر مذہبی ہاشیہ کنوی آشیا شیخ زیادہ جتنے بھی شروعات اور ان کے یہ چند میں لے کر بیٹھا ہوا ہوں اب میں آپ کے سامنے سب سے پہلے بیضاوی سناتا ہوں بیضاوی پیش کرتا ہوں اور تفسیر بار الموہت میں میرے ساتھ ہے ابو حیان اندلوسی سب حضرات افسوس یہ ہے کہ یہ آج کل کے لوگ پڑھتے نہیں یا سمجھتے نہیں یا الٹا سمجھتے ہیں مجھے تو ایسا لگتا الٹا ہی سمجھتے ہیں آپ میرے بھائیوں دیکھو اللہ اکبر کبیر اللہ اکبر تفصیل بیدابی میں ہے انما <مید> اللہ کے تحت و ہوا تلی لے امر و نہ یہ ہن علل اس کا امامل <ملحقمان> حکم آپ <آب> فرماتے ہیں <مالحق> انما یہ <مالحق> پہلے جو اللہ تعالیٰ کے حکام آ رہے ہیں ان کی علت بیان کر رہا ہے کیا بیان کر رہا, رہا ہے علت بیان کر رہا, بیان رہا آ آ آ ہے کہ ہم نے تمہیں یہ حکم کیوں دیے یہ تعلیل دیئے دے پیش ہو رہی ہے علت پیش ہو رہی ہے اسی وجہ سے اور جو تعمیم آگے حکم میں منکم کے اس کی طرف اس کو میں نے لیا ہے والدال کا ہمکمام کر دیا خیر اس کی وضاحت میں اس کی وضاحت میں ہاشیہ شہاب کے اندر لکھا ہوا ہے اے جمل تن فی جواب سوال مقدرن فیوفید کہ یہ جملہ مستانفہ ہے اب وہ اشارہ کس بات کی طرف کر رہے ہیں کہ بلاغت والے جملہ مستانفہ جب بناتے ہیں تو سوال مقدر مانتے ہیں تو سوال یہاں پر مقدر, مقدر ہے مقدر مقدر سوال مو مو یہ اٹھے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے احکام کیوں بھیجے حضور کے گھرانے پر حضور کے پر کیوں اتنے احکام کیے اللہ نے جواب دیا تکلیف و پریشانی کے لیے نہیں ہے یہ ہے صرف تمہیں ان کو پاک کرنے کے لیے اب میرے بھائی یہ ایک تفسیر ہو ٹھیک ہے تالی استی اب نحویوں کے نزدیک چاہے صناف بناؤ یا بیانیوں کے نزدیک ہے مستانفہ جملہ مرتارے ذاتی نے یہ آ گئی ابو حیا نلو رضی اللہ تعالی عنہ ثم سما جان فی عموم الامر امراح ثم بیا ان نہ یامراہن واغہ انہیں تخلو کہ فرمایا یہ جو اللہ تبارک وا ان آگے جرید فرما رہا ہے فرمایا جی اس وجہ سے ہے کہ یہ پچھلے احکام اس مقصد کے لیے مقصد کیا وہی تعلیم مقصد کیا نکلا وہی تعلیم اب اس پہ ہاشیا قونوی دیکھتے ہیں بھائی ہاشیا قونوی اور ہاشیا تمجید ابن تمجید یہ دیکھیں اللہ اکبر کبیرا وہی وہی چیز یہاں پر لکھ رہے ہیں ہر کسی کو سنانے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر بہترین جو کلام کیا ہے وہ ہاشیاب نے سمجید کے اندر موجود ہے وہ یہ ہے کہ سمل احسن یہ اصل میں ثابت کرنا چاہتا تھا ملک ہے شروع سے جہاں سے چل رہا ہے الحاث تخلیہ متحل پور میں نے لکھا ہے مسئلہ مقصد کیا نکلا مقصد یہ ہوا کہ یہ بھی تعلیل کا قول کر رہے ہیں بہت اس کا قبل کے ساتھ تعلق ہے اور تعلق کون سا ہے تعلیل کا کہ یہ علت بن رہا ہے اس کی کہ ہم کیوں حکم دے رہے ہیں اب تفسیر کون سی آ جناب یہ الدرر ہے نظم الدرر برہان بقائی امام احمد ابن حضرت کلانی کے جو شاگرد ہیں کیا لکھتے ہیں اس کے تحت و لمبا کانت ہا یہ ہے ہی تناسبِ تناسور تناسبِ آیات پر آیتوں کیر آیت،, آیت کی ماہ قبل آیت کے ساتھ اور ما بعد آیت کے ساتھ مناسبت ظاہر کرنے کے لیے تناس نظم الدرفی تناسب آیات خور یہ موضوع ہی پوری تفصیلی اسی طرح کی اس میں آپ فرماتے ہیں ولمبا کانت ہاظ اہل آیا تو کد نہ فکان اشرف الفا کالا کالا تشریف صلی اللہ علیہ وسلم لے وہ میں میت آم و دال کا لوانن اور غیر دال کا کہیں یہ کوئی نہ سمجھ بیٹھے کہ یہ حکام یہ سختیاں پیچھے آکام جو آ رہے ہیں محروم کرنے کے لیے ہیں ہے جی یہ جو آ رہے ہیں نقصان کے لیے ہیں یہ تجریل کے لیے ہیں توہین کے لیے ہیں تنگی کے لیے ہیں پریشان کرنے کے لیے ہیں فلاں فلاں اللہ نے فرمایا نہیں آل بیت یہ کوئی مقصد ہمارا نہیں ہے اس آکام بھیجنے سے آکام بھیجنے سے مقصد صرف اتنا ہے کہ تمہیں عزت ملے کائنات کے اندر دنیا اکثر دو, دو جہان میں سرخرو ہو جاؤ پاکیزہ ہو جاؤ تہلیہ اور تخلیہ تہلیہ اور تخلیق پہلے تخلیہ بعد میں تہلیا تخلیہ اور تہلیہ ہمیشہ پہلے برتن کو صاف کیا جاتا ہے پھر اس میں کوئی چیز ڈالی جاتی ہے تخلیہ پہلے ہوتا ہے جس کو تسکیہ کہلو لو کہلو کہہ بعد میں ہوتا ہے اظہار تخلیہ ہے تطہیر اللہ اکبر اللہ اکبر اس برف بات کا پتنگڑ بنا لیتے ہیں یار قرآن کچھ پر مارا ہے اور پتا نہیں ملہ کدھر لے کر میرا گھر ہو رہا ان کا اب میرے بھائیو اگلی بات سمجھنا یہ تفسیر ابن آشور ہے یہ قریب زمانے کی تفسیر ہے قریب زمانے کی, کی اس کے اندر کیا کی ہے ولوانا ما یورید الله ہو لکن مما امر کن و نہ کن اللہ عصمت کن نہ من سے وہ تاہلی تکن بال کمالا سے وہ دبا مالکا منظال مکھتا ولا نکایت نہ مکھ مکھ نہ کی وجہ سے حکام ہیں نہ تمہیں تکلیف پہنچانے کے لیے ہیں عذاب دینے کے لیے ہیں یہ تحجد کا حکم ہے تمہیں نماز کا روزے کا زکات کا فلان اللہ رسول کی تمام اطاعت کا حجی اور پھر پردے میں رہنے کا عزت محفوظ رکھنے کا سخت بولنے کا یہ جتنے پردے احکام اور تم کے لیے تمہارے لیے ہم نے اتارے ہیں یہ تم پر سختی نہیں یہ تم پر حرج نہیں تم پر تنگی نہیں تم کو عذاب مصیبت میں ڈالنا نہیں لاکھ لان ہیں ان لوگوں پر جو اللہ کے احکام اور دین شریعت کو خصوصاً پردے کو کہتے ہیں جب کی طرف سے ہے وہ کتے کے سے کچھ تو شرم کرو اللہ فرماتا ہے یہ عذاب نہیں تمہیں پاک کرنا مقصود ہے شرم کرو اور کتنے بے شرم لوگ ہیں وہ یار جو ایک طرف تو عورتوں کو بے پردہ رکھتے ہیں اور دوسری طرف یہ آیتیں پرتیاں اور شرم نہیں آتی تمہیں کمی نے آ تطہیر تو آئی اس لیے کہ ہمارے احکام کو عذاب نہیں سمجھنا ترقی کے راستے میں رکاوٹ نہیں سمجھنا اور کبھی ہو تم یہ ساری لان آج کے اس نئے ماحول میں لیتے ہو سب یہ شیطانی نظریات رکھتے ہو دین کے متعلق اوپر سے آ تطہیر پڑھتے ہو تم بے مانوں سے کو پوچھنے والا نہیں ہے بغیر تو کوئی کتا کوئی کتی ننگے پھڑنگے کہاں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر کیا بھوگتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں ایمان سے کہتا ہوں یہ کپرا ہے اللہ تعالیٰ جب تم فرما رہا ہے کتنے اتنے حسین انداز میں بیان فرما رہا ہے کیا کام دینے کا مقصد تانگ کرنا نہیں ہے بولو, بولو یہ خبیص آج کے خبیص کے بچے جے جے ہر طرف بے غیرتی کے طوفان کھڑے کر کے جلوس نکال کے عورتوں کو آزادی دو فلان کرو کتے اور پھر آ پڑھتے ہو شرم نہیں آتی تمہیں ایک چور دوسرا مچائے شور خبردار یہ آج کے گڈڑ ملا تمہیں سمجھتے اللہ کے فضل سے ہم تمہاری تمام چکر بازی سمجھتے ہیں تو میرے بھائیو آپ بات آ! کو سمجھنا آ! تفسیر و حلمانی شریف آگئی آ گئی یہ سید ہیں یہ کیا کہتے ہیں اللہ اکبر قبیرہ استنافن بیا نی بیا بیا مفید اور پھر آگے رجسٹری کے ماں نے بتایا جو میں ان, کی ان کے حوالے سے پہلے بیان نہیں کر چکا لیکن وہ چکا بتا چکا ہوں سارے پہلے بتا چکا ہوں سمجھ آئے گئی کہ نہیں تو اب میرے بھائیوں یہ بھی یہ فرما رہے ہیں یہ جی اللہ صبارک و تعالی علت بیان کر رہا ہے ماں قبل احکام پیش کرنے کی اب قاضی ثنا اللہ سے پانی پتی رائما اللہ کا آپ فرماتے ہیں کلام المستانف یا صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ حضور کے ازواج اولاد سب کے لیے جو احکام پیچھے بیان ہوئے ان کی حکمت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے حکمت بتائی جا رہی ہے کہ ہم نے کیوں ایسا کیا کلام المستان فن کلام المستان نہیں کہہ رہے ملا علی خالی اللہ کا مال دیا نہیں دیا آپ فرماتے ہیں بل جملہ کو استعنا فن متزمین للیل ہے پھر لمرے بن ہے یہ ساپ لگا یہ چھاپے کے اندر لکھا ہوا ہے ل ہے یہ لکلیل نہیں ہے لکھ ہے یہ تمام حوالہ جات پور ہاں میرے بھائی ہو آپ یہ مسئلہ واضح ہو گیا کہ قاصر کون سا ہے حقیقی نہیں کون سا ہے اور اضافی اور مضافلہ کون ہے کہ حرج نہیں تنگی سنگین صرف تصویر سمجھ نہیں آئی اور اگلی بات ساتھ کرتا چلوں اگر یہ قصر دوسرا باطل کرتا چلوں دوسرا استعمال کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر کالیب کرنا جو ہے اس کی بہ ہے تو پھر یہاں پر یہ لازم آئے گا کہ ان کے لیے تو پلیتی کے ارادہ نہیں رکھتا لکبار کو تالا اور سب کے لیے رکھتا ہے تو پھر تو لازم آئے گا کہ ان میں سے ان کے علاوہ اور کوئی پاک ہی نہ ہو بہرحال اگر وہ لے بھی سے جائے تو ہمیں کوئی نقصان نہیں اس سے نقصان نہیں ہوتا لیکن اتنا بات ضرور ہے آیات کا تناسب باطل ہو جاتا ہے مناسبت قائم نہیں جاتی رب ختم ہو جاتا ہے جس کی طرف یہ محققین سارے سبحان اللہ تمام محققین جس پر متفق ہو رہے ہیں ابھی سنایا اور کافر کون سا ہے آپ کو تیسری تقسیم کے لحاظ سے چار قسموں میں سے قلب افراد تعین اور ابتدا ان میں سے کون سا ہے ناچیز جو کہہ رہا ہے لکھنے والوں نے اللہ میں ابن آشر میں لکھا قصر قلب ہے اور بعض کے کلام ابو حیان کے کلام سے ایسے بہم پیدا ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے فرمایا کہ یہ بہم دور کرنے کے لیے کہیں کہیں ایسا لیکن ناچیز یہ کہتا ہے کہ اہل بیت اور مقدس لوگ جو ہیں ایسے خیالات سے پاک ہوتے ہیں کہ اللہ ہمیں مصیبت میں ڈالنا چاہتا ہے لہذا اللہ تعالی بحض اعلام و ابتدا کے لیے جن کی جس, جس, جس بات, بات کی طرف ان کی پر توجہ, پر توجہ پر نہیں ہے جو ان کے ارادے اور اس کام میں نہیں ہے لیکن محض ان کو دل آگے بتانے کے لیے, لیے ایسا کر رہا ہے کہ ہمارا یہ مقصد ہے تو یہاں پر کسر ابتدائی ہے کون سا ہے کثر ابتدائی ہے علامی ہے اس کو دوسروں پر محمول کرنا یہاں پر مناسب نہیں ہے بلاغت کی بحث میں ختم ہو گئی بھائی اب کلامی آ گئی کلامی بحث جب کرتے ہیں تو ارادے پر بحث کرنی پڑے گی ارادہ کون سا ہے یہاں پر ارادے کی دو قسمیں ہیں سمجھیے گا ارادہ ایک ازلی تکوینی ہوتا ہے ایک شرعی ہوتا ہے سمجھ نہیں آئی تکرینی ارادہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی جب چیز کو بنانے کا ارادہ ای فرماتا ہے وہ ارادہ ایک ہے ای ایراد ایراد تشریعی ارادہ جس کا مطلب ہے پسند کرنا کیا کرنا یہاں پر ارادہ جو ہے نا بالکل اسی معنی میں ہے جس طرح کے سورت نور کے اندر یہاں پر اب ارادے کے متعلق جو خوبصورت بحث فرمائی ہے نا وہ صاحب روح مانی نے فرمائی ہے اور کچھ دیگر حضرات نے بھی فرمائی ہے اس کے ساتھ نہ چیز کا کلام اگر شامل کیا جائے تو انشاءاللہ سونے پہ سو ہوگا وہ کیا ہے سنیے گا اللہ حوصلہ <سؤال> وہ کیا یہ <سؤال> وہ کہہ رہے ہیں ارادہ عام دو قسموں میں ہے ارادہ تکوینی اور ارادہ تشریعی نا چیز کے نزدیک تین قسم قسمیں ایک ارادہ عادی ہوتا ہے عادی اللہ تبارک و تعالی کا ایک ارادہ عادی ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ جو اس نے اسباب پیدا کیے ان اسباب کے استعمال کے بعد مسحب کا جو وجود ہے یہ ارادہ آدی کے ساتھ ہے حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو ارادہ جو آدھی ہے اور تقوینی ہے وہ ایک ہی ہے اصل میں تعلق کے اندر فرق ہوتا ہے کلام کا بڑا بڑی مسئلہ ہے تعلق ارادے کا جو ہوتا ہے مسئلہ بات کو سمجھنا اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا آسمان زمیر بنانے کا بنا دیا ایسے ہے یہ کسی سبب کے تحت نہیں لیکن کچھ کام ایسے ہیں اللہ تبارک و تعالی اسباب کا ترتب وہاں پر بناتا ہے قائم کرتا ہے پھر ان سے مسبب پیدا فرماتا ہے ایسے مثلاً میاں بیوی کے ملاپ سے حکم ہوتا ہے میاں بیوی ملاپ کرو کھانا کھاؤ پانی پیو کپڑے پہنو یہ اسباب ہیں مصفب ان کے ہیں میاں بیوی ملاپ کرو اس کا ارادہ ہے اگر ملاپ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی کا ارادہ آدی یعنی کیا مطلب اس کی عادت جاری ہے ہائے ہائے ہائے ایسے ہے نا اس <سؤال> کی یہ عادت جاری ہے کہ بچہ پیدا کرتا ہے لیکن کیونکہ تمہیں معلوم ہے کہ ارادہ عادی جو ہوتا ہے جو حکم اللہ تعالی کا عادی ہے جو سنت عادیہ ہے اللہ کی اس میں تخلق بھی ہوتا ہے تبدیلی بھی ہو سکتی ہے ایسے ہے کہ نہیں خصوصاً موجے اور قرامت کے ساتھ یہ تو عام معلوم ہے نا وہ میاں بیوی تو ہزار بار ملتے ہیں یہ سبب ہے اولاد پیدا ہونے کا لیکن اولاد پیدا نہیں ہوتی کیوں کہ ارادہ یہاں پر تھا آدھی اس کا تخلف ہو گیا بس کھایا سیر نہیں ہو رہا پانی پیا سیر نہیں ہو رہا علاج کیا بیماری نہیں جہر جا رہی کپڑے پہنے سردی نہیں اتر رہی ایسی میں بیٹھا ہے گرمی نہیں جا رہی آگ میں چلا گیا ابراہیم علیہ السلام کی طرح جلانے رہی اللہ کو اکبر خبیر یہ سب اللہ تعالی کے ارادے کے تعلقات سے ہیں ارادہ عادی کہو یا نہ کہو تعلقات تو ضرور عادی کہنے پڑیں گے یہ تعلقات عادیہ اللہ تعالیٰ کی عادت اور سنت ایسے ہے اگر وہ اس کے خلاف کرنا چاہتا ہے تو خلاف بھی کر لیتا ہے بات سمجھ آئی کہ نہیں اب میرے بھائیو انما یرید اللہ میں تکوین ازلی ارادہ نہیں ہے یہاں ارادہ یہی عادی ہے اسی وجہ سے مظاہرے کا سیگا ہے جو تجدد اور استمرار کے لیے آ رہا ہے تم نیک کام ہمارے پچھلے کرتے رہو احکام کی پابندی کرتے رہو ہم یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ تمہیں اضاف تم رجس اور پلیدی ہر طرح کی تم سے دور کریں اور تمہیں پاک کریں کیا مطلب کیا مطلب یہ اسباب پاکی کے تم بناتے رہو استعمال کرتے رہو پھر ہم تدریجن کدریجن تمہاری روحانی ترقی کے لیے تمہیں باقی سے نوازتے رہیں گے اللہ حوص بروقر اللہ اللہ حوصر کیونکہ ہمام یہ اور اگر یہاں پر ارادہ ہو پسند کے معنی میں اور وہ یہاں پر کو سب سے بڑا پسند ہے کیوں? اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر کیونکہ جب پہلے تنگی کو تنگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ دور کرنے کے لیے تنگی روحت کی نفی کے لیے کلمہ آخری نوا استعمال فرما رہا ہے اور جو پچھلی آیات ہیں ان کی تعلیل اور استناف اور بیان مقصد جو ہے اس کو بیان فرما رہا ہے تو اس کا مطلب صاف یہ نکلا کہ اللہ تبارک تعالی یہ فرمانا چاہتا ہے جس طرح امت کو حکام دیے ہمیں یہ پسند ہے تمہاری پاکی تمہاری پاکی یہ پسند ہے اس لیے تنگی تمہاری پسند نہیں ہے کیسے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ما جا جعل اللہ فی سی دین کم من حرج ماں جا ہو سی دین کم من حرج اللہ تعالیٰ نے تمہارے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی سب آسانیاں ہی آسانیاں اللہ اکبر و تنگی تنگی نہیں ہے یعنی تنگ کرنا مقصد نہیں ہے مقصد کیا ہے تمہاری روحانی ترقی بولو بولو بولو تمہاری روحانی ترقی جب یہ مقصد ہے تو اللہ یہ فرما رہا ہے اب مانے سب باتل غلط ہو جو تھے وہ سب نکل گئے اور جو صحیح مانا تفصیل ہے وہ سامنے آگئی گئی کیا کہ اللہ پاک احکام دے کر سب کا اہل بیت کو فرماتا ہے تمہیں اللہ تبارک کو تعالیٰ پاک کرنا پسند کرتا ہے اس وجہ سے حکام دے رہا ہے ارادہ یہاں پر کون سا ہے تشریعی پسند شریعت کے حکام دینا پسند کرتا ہوں تمہیں پسند پاک کرنے کے لیے تو یہاں پر وہ ارادہ ہے اب میرے بھائیوں جب وہ ارادہ ہے تو ازواج متحرات بھی اس میں داخل حضور کے خود اعزازی طور پر اہل بیت میں داخل ہونے مال سلمان فارسی اور واسلہ بن اسقع وہ بھی آگئے حضور, حضور کے ہاشمی خاندان والے بھی آ گئے سب آ گئے یہاں پر سب سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم ہمارے احکام کی پابندی کرو گے تو ہم اس وجہ سے احکام دے رہے ہیں تمہاری پاکی کو پسند کرتے ہیں اب قیامت تک کے آل رسول چاہے گڑہدار ہیں چاہے غیر گنہدار ہیں چاہے نہرے علی جیسے ہیں چاہے کوئی اور ہیں اللہ سب سے مخاطب ہو کر فرما ہے وہ سارے سید سارے اہل بیت سارے ہاشمی ہو بس تمہیں کام دے رہے ہیں اس وجہ سے دے رہے ہیں تاکہ تم پاک ہو کیونکہ ہم تمہاری پاکی پسند کرتے ہیں تمہاری پلیتی کو پسند نہیں کرتے تمہاری آسانی تمہاری پاکی کو پسند کرتے ہیں دو منو تمہاری پلیسی کو پسند نہیں کرتے تمہاری پاکی کو پسند کرتے ہیں تمہاری دنگی کو پسند نہیں کرتے آپ کوئی اعتراض نہیں کر سکے گا کہ یار سید آیت تو کہہ رہی ہے پاک ہیں جیسے رابطی کہتے ہیں آیت پاک ہیں تو یہ ہزاروں کروڑوں آئے سید بلکہ خود شیعوں کے نزدیک سید کافر ہے کیوں کہ وہ سمجھتے ہیں جو سید سننی ہیں وہ کافر ہے حالانکہ ان کو پتہ ہے اولاد ایک باپ کی ہے ایک شیعہ ہو گیا ایک سنی ہو گیا وہ کہتے ہیں سنی کافر پھر ہے تو اس کو کہو آئے تھے تطہیر کہاں گئی تم تو کہتے تھے وہ پاک بتاؤ جس بےچارے کو اپنا پتانا ہو ایسے ہی ہوتا ہے ایک طرف اتنا گلوپ کرنا کہ خطا اجتہادی سے معصوف قرار دے دینا اور دوسری طرف یہ ہے کہ پھر یہ کہنا کہ یہ سب گناہ ان کے لیے ہو رہے ہیں اور ٹھیک ہو رہے ہیں, ہو رہے ہیں کیوں ہو رہے ہیں بھائی پھر ایک طرف فتوے لگا دینا کہ کافر ہو گئے کیوں خیر ہے کوئی بات ملتی ہے نہیں ملتی الحمدللہ جو ہم نے مانا کیا ارادہ عادی بناؤ تو اس کا مسئلہ پہ نکلے گا یہ کام استعمال کرنا جس طرح پانی استعمال کرتے ہو تو ہماری عادت یہی ہے پیاس بجھا دیتے ہیں اگر نہیں بجھاتے تو کبھی ایسا ہوتا ہے کسی پر کھانا کھاتے ہو تو بھوک بجھا دیتے ہیں کپڑے پہنتے ہو تو سردی دور رکھتے ہیں ٹھنڈک میں بیٹھتے ہو تو گرمی دور رکھتے ہیں یہ ہماری عادت ہے اسی طرح اگر ہمارے کام پر شریعت پر دین پر عمل کرو گے تو ہماری عادت ہے ہم بھی تمہیں پاک کر دیں گے یہ کرنا تمہارا کام ہے اور پاک کرتے رہنا یہ ہمارا کام ہے اسی وجہ سے پھر غوث پاک میرا نے پچیس سال چلے لگائے مجاہد اور ریاضت کی ولدینا جتنا بھی بڑے سے بڑا پاک ہو مجاہدے سے خالی نہیں مستقلی نہیں ہو سکتا مجاہدہ اس کو کرنا پڑتا ہے شوائے امبیا میرے بھائی اب ایسا آیت سے سجدوں کو بھی مغرور نہیں ہونا چاہیے یہ آیت تو یہ بتا رہی ہے کہ یہ نہ سمجھنا کہ تم پاک ہو یہ سمجھو کہ اگر شریعت پر چلو گے تو ہم پاک کر دیں گے اور پھر وہ یہ بھی کہتا ہے کہ یہ وعدہ صرف تمہارے ساتھ نہیں ہے سورت معاہدہ میں بتا چکا ہوں جو بھی شریعت پر چلے گا سب کے ساتھ ہے اسی وجہ سے اگر بلے شاہ کرے گا تو وہ بھی ولی پاک ہو جائے گا اگر اس کا مرشد کرے گا وہ اسے گا اس سے بھی بڑا پاک ہو جائے گا وہ ارے ہے وہ سید ہے وہ ارے ہے, ہے, ہے وہ سید ہے ارائی کی پاکی کا ذکر آکام شریعت پر عمل کرنے اور پابندی کرنے کے بعد اللہ سورت معاہدہ میں بتا رہا ہے اور بلے شاہ کی پاکی کا ذکر <متحدث> بات اتنا ہے بڑ بولوں نے پتہ نہیں کیا کیا بڑبڑ کر رکھی ہے او بول رہے خدا را نہ قرآن میں تحریف کرو نہ قرآن کے اندر ایسے مانے مطلب بیان کرو کہ تقریب لازم آئے اب ہم نے جو معنی کیے ہیں علماء مفسرین نے یہی کیے ہیں میں وہ عبارت بھی پڑھتا ہوں صاحب المعانی کی اللہ مظہری کی تو پڑھ چکا ہوں جو یہاں روح مانی نے فرمایا انہوں نے تو فرمایا وہ بھی آپ کو بتا چکا ہوں وہ سبب آدھی والی بات انہوں نے کی ہے آدھی والی ہاں انہوں نے مثال دی ہے پانی پیاس پانی کے پینے سے پیاس بجھانا بجھنا یہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہے لیکن اس کے خلاف بھی ہو جاتا ہے ہائے ہائے ہائے اور اسی سے پتا چلا جب خلاف ہو سکتا ہے تو معصوم نہ رہی ہوئے ہوئے اب وہ فرماتے ہیں ولوی یز ہرولی سب فیصلے سب جھگڑے کر, کر, کر, کر کے آخر میں فیصلہ کرتے ہیں فرماتے ہیں <تصفح> والدہ على الحقیقی المست میں الفیر مانا حقیقی لیکن آ یعنی. بھی یعنی کیونکہ آگے مثال دے رہے ہیں کادنا شافی بہت ہی علیہ السلام السلام فلم جو فارق ہو پہلے ذرا تھوڑا غلط پڑھ گیا وہ آم الحل ہی سکیرن سوہ رہا ہوں کبیرم والی رادہ تو آلہ مانا مانا ولا ayatullah taqoomu dalilan ala ismat ahlil baiti sallallahu taala alayhi wa aalihi wa sallam al mawjoodin haynal zuulha wa ghayrihim wa la ala hifzihim min al لا ala ma yaqulu ahlus sunnah la la ihtimaren yaqulun al murad tawjih al amr wa an nahy wa la hab al rashwa tathib an yudhar maful bayl yurid madhufan wa yujal al iz li yudhhab فیزا لے مسلح و امتحان حکم و تکلیف حکم بلا منفاطم وہ آلہ مانا شرط اے یوری دے وہ شرط والا مانا دے رہا ہے اے یوری دے نہ امر کم لے یو ہے باہن کمر ان وہ تحرا کم کہ یہ شرط والا معنی دے رہا ہے کہ ہم تمہیں پاک کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور پاک کرتے ہیں اگر تم آم پر چلو اگر تم چلو اور پتہ نہیں لوگوں نے کیا بنا رکھا ضرورتا ان اسلوب اللہ یتلعبو اسلوب قول القائل جماعتن علم انہم اذا شرب الماء اذهب عنہم عطشہم لا محالتا یا اذهب عنہم عطشہم لا محالتا یرید اللہ سبحانہ بالمائر لیجولہ یہ قرآن کے مطابق بنا رہا ہے یہی مانا ہوگا نا اگر ایک آدمی کہتا ہے میں تمہیں پانی پلاتا ہوں جب تم پانی پیو گے پیاس تمہاری بجھ جائے گی اللہ تعالیٰ تمہاری پانی کے ساتھ پیاس بجانا چاہتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوگا پانی پیو گے تو پیاس بجھے گی یہ مطلب نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا ادار لیا ہے پانی ایک طرف رکھ لو بھائی, بھائی نشائیوں کے بخیڑے اور ہوتے ہیں علماء کا کلام اور ہوتا ہے نشائیوں کے بخڑے مفصل فصلیں ہے اور شکل مولا علی کے کسی خادم سے بھی نہیں ملتی شرم آنی چاہیے ایسے لگتے ہیں جیسے دس نمبر یہ بدماش بس اندھیر نگری ہے اور انگریزی ماحول ہے یہود کا دور ہے آہل شر کا غلبہ ہے, آہل مغلوب ہے. دیکھ رہے ہیں سب کو پتا مرادہ وفی ماں نخ نفی اے دہا برش وفیر بادل امتحا و لمار لن مراد علیہ متکلب شرط ہم فوا متحق کلبوئے باد تحق کی شرط بتحق کو غیر معلوم امر اختیاری مطالعہ خلر یہ ان کا کلام ہے جس کو نہ چیز نے اپنے آسان اور یقین کرنا ایمان سے کہتا ہوں امام زین العابدین امام زید امام حسن مصنح اہل بیس کے ان عظیم ساپوتوں سے بھی یہی ثابت ہے کہ انہوں نے فرمایا لوگوں ہمیں دھوکے میں مت ڈالو تاریخ ابنیا ساکر کے اندر یہ روایتیں موجود ہیں ان کے حالات شریفہ کے اندر بلکہ بہت سی تاریخ کی کتابیں یہ شیئر عالمی نولا ہے تاریخ امام مابزہ کی ہے تعزیب تعزیب ہے تعزیب الکمال ہے وغیرہ وغیرہ کے اندر سب کے اندر یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں شیعوں کے پاس بھی لکھی ہیں سنیوں کے پاس بھی لکھی ہیں بیار وار شیوں کو کے اندر بھی لکھی ہیں کیا, کیا فرماتے تھے بھائی لوگوں ہمیں دھوکے میں مت ڈالو ہمیں ڈر رہتا ہے ہم اگر گنا کریں گے تو دوہرا سواب عذاب پائیں گے اگر ہم اور یہ بھی ہمیں امید رہتی ہے کہ اگر ہم اچھا کام کریں گے تو دوہرا ثواب پائیں گے دوسروں کی بنسبت یہ بیت نبوت سے ہی بات ایسی نکلتی ہے کیونکہ قرآن مجید فرما رہا ہے نبی کی گھر والیوں سے لسکن کا اس سے پہلے فرماتا ہے یہی پڑھو نا می لو تو میرے کو یہ پڑ جاؤ نا آگے آ جائے گا اسی کے آگے آئے گا کے نہیں وہ آگے ہے وہ آگے نہیں بھائی اسی اسی کی بات کر میں کرتا ہوں میں کرتا ہوں یہ قرآن پاک آ گیا ہے یہ دیکھو یہ دیکھو میرے بھائی یہ ہے یہ ہے یہ اکنت مین کن ہے رسول ہی مَرَّتَيْن اے نبی کی گھر والیاں تم میں سے اللہ رسول کی جو اطاعت کریں گی و تھا عمل نیک عمل کریں گی ہم دوہرا ادر دیں گے دوسرے لوگوں کو امت مصطفیٰ سے ایک اضر ملے گا ان کے مقابلے میں تمہیں دوہرا اجر ملے گا اس سے پہلے فرماتا ہے یا اور نشان نبی مائیا سمن خون نہ بفاحش مبی نا یدا فین جو تم میں سے کوئی کھلا کوئی کھلی جرت سری حیا کے خلاف کوئی جرت کرے گا اللہ حضرت کا ترجمہ سری حیا کے خلاف کوئی جرت کرے گا تو اس کو دورہ عذاب دیا جائے امام یہ جن اماموں کا ذکر کیا امام زیادین بگو یہی اسی آیت کے مطابق فرماتے تھے کہ بھائیو اگر ہم شریک دین پر چلیں گے تو اجر دوہرا پائیں گے اور اگر ہم دین سے ہٹیں گے تو عذاب دوہرا پائیں گے عذاب دوہرا پائیں گے قرآن کا یہ قانون دستور بتا رہا ہے اور یہی اسی سے حضرت عمر نے یہ بات نکالی کہ اپنے اولاد سے فرمایا دوسرے اگر غلط کام کریں گے تو ایک سزا دوں گا تم اگر کرو گے تو دوہری سزا دوں گا کیونکہ تمام لوگوں کی نظریں تم پر ہیں کہ عمر کی اولاد کیا کرتی ہے وہ جیسے کہتے ہیں یہ ہمارے لیے قانون ہے اپنے لیے نہیں ہے انہوں نے کہا نہیں اپنے لیے دوہرا ہے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے اپنے لیے دگنا ہے اہل بیت کو اپنے باپ دادوں والا ذہن رکھنا چاہیے سیدوں کو اپنے باپ دادا والے یہ ملا جو گمراہ کر رہے ہیں ان والا ذہن نہیں رکھنا چاہیے یہ اپنے باپ دادا والا ذہن رکھے تمہارے باپ دادا یہ کہہ رہے ہیں امام زین اللہ وغیرہ یہ سب کرام یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو ڈرتے ہیں قرآن یہ کہہ رہا ہے تمہاری مائیں یہ کہہ رہی ہیں تمہاری ماؤں کو خدا یہ فرما رہا ہے تمہارے رسول یہ فرما رہے ہیں مولا علی یہ فرما کیونکہ جب قرآن بات کر رہا ہے تو سب متفق ہیں تو سمجھو تمام اہل بیت یہ تمہیں بتا رہے ہیں ایسے بنو ہے یہ عقیدہ رکھو غلط چلیں گے تو دوہری سزا اور اگر صحیح چلیں گے تو دوہرا ثواب جزا دوہری جزا پائیں گے اور امام صاحب روحلانی نے جی لکھا انہوں نے فرمایا اس سے پتا چلتا ہے اور یہی فرمایا دستور ہے کہ اگر غیر سید بھی شریعت پر چلنے کی محنت چلنے میں محنت کرے اور اتنی محنت غیر سید کرے سید بھی کرے غیر سید بھی کرے, سید بھی کرے. تو فرمایا سید کو ثواب زیادہ ہوگا درجہ اس کو زیادہ ملے گا کیونکہ قرآن کا وعدہ ایسے جب برابر برابر کریں گے اگر سید کم رہے گا تو پھر کم رہے گا یا کم رہے گا تو پھر برابر ہو سکتا ہے سے اوپر نہیں جائے گا اوپر اس وقت جائے گا جب برابر چلیں گے اب سمجھ لگی ہے کہ نہیں لگی مشرور لہذا سادات کو چاہیے آج اسی وجہ سے آپ فرماتے ہیں کہ ہر دور میں جو قطب ہوتا ہے نا تمام ولیوں پر سوا لاکھ ولیوں پر فرمایا وہ سید ہی ہوتا ہے اور اس سے پتا چلا کہ وہ جو آیت وہ جو حدیث شریف ہے جس کو حدیث حساں کلین کہتے ہیں اس کا بمانہ سامنے آ گیا کیونکہ حضور نے فرمایا قرآن اور میری آل اکٹھے رہیں گے تو پھر جملہ اولاد میں سے اکٹھے رہنا وہ کافی ہو جاتا ہے ایسے مولنا جب کافی ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ جی نکلا کہ آل رسول میں سے ہر دور کے اندر کسی ایک کا قطب بننا ضروری ہے تو قرآن اور اہل بیت ہمیشہ سایت رہے کہ تک جدا نہیں ہوں. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سید آپ کو معلوم ہو پتہ نہیں کہاں کچھ ہوتے ہیں دکان میں ہوتے ہیں بارہ سمجھ نہیں آ رہی بارہ اتنا ضرور ہے یہ میرے بھائی یہاں پر آخر میں آخر میں میت تطہیر کے حوالے سے اتنا بات عرض کرتا کر کے ختم کرتا ہوں کہ جو لوگ یہاں سے اسمت ثابت کرتے ہیں ان پر قیامت چوٹ پڑتی ہے منصوبوں پر اللہ اخبار و کہ پھر وہ عصمت سب آہل بیت کے لیے ثابت نہیں کرتے اور نہ ہی پنج تن پر پنج تن, تن تک محدود رکھتے ہیں بات کو سمجھنا یا تو پنج تن تک محدود رکھیں پھر مانا صحیح ہوتا ہے اگر آگے بڑھاتے ہیں تو آیت شامل نہیں ہے اگر سب کو شامل کرتے ہیں تو آیت کا پھر مفاد جو ہے وہ ثابت نہیں ہوتا کیوں؟ کیوں؟ کہ پھر سید پت نہیں کتنے ہیں جو غیر عامل ہیں جن پر وہ خود کو کے فتوے لگاتے ہیں معلوم ہوا یہ تمام مطالب اور معانی غلط اور آج آئے تطہیر کو غلط معانی اور مطالب سے الحمدللہ پاک کر دیا اللہ حجاللہ شان ہوں ہمیں ان پاک اہل بیت کے وسیلے سے صدقے میں دو جہان کی خیر سے نواز